أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ومن نفسه ومن نفسه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم آية 177 78 لحین اللہ دینہ کافورو ممبنی اسرائیل وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داود علیہ السلاط وسلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لانت کی گئی ظالی <سؤال> کا <زالك بما> بیمار ارسو <عصو> قانو یڈرون <يحترون> یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافروانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے <خص> اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں تھا داود رحی سلاط و اسلام کے زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا سب ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منا تھا نا عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت سے انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ مٹھانا ہوا نے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام اور باوجود علیہ سلاط والسلام کی زبان نے ان پر لعنت کی یعنی ان کی زبان سے لعنت بھیجی تو وہ لانت اب بھی موجود ہے زبور میں داؤد علیہ السلام اسلام کو جو کتاب ملی تھی زبور اس میں موجود ہے اور انجیر کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانیں جو ان پر لانت ہوئی وہ موجود ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے محرومی لعنت کا ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے منکرن فلو ہو وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا انہوں نے ارتقاب کیا ہوتا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 اور ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرنے والی عادت بھی ان کے اندر نہیں تھی ان کے نیک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو برا کر رہا ہے تو اس کی برائی کا بوال اسی پر ہی ہوگا ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں اپنے تقبے کے کال میں بند رہتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے امر بالمعروف اور نہیں یل من نہ ہو اور دل سے نفرت بھی بندے کو نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ابیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح <تصفح> مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھتا ہے پلیغیر اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے تو علمسانی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبی قلبی ہی تو اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے اور فرمایا والا یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے ایک دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم لس نور بالمعروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم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 اور پھر پرانے مجید میں بھی اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالی نے فرمایا کہ یہ ہفتے بار تھی جن کو منع کیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے جب یہ باز نہ آئے تو کچھ لوگ پچھلیاں پکڑنے والے کچھ ان کو منع کرنے والے اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے جو جہاں لگا لگا رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن جین سو جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو جات کی برائی کرنے والے بھی مارے گئے اور اپنے بند رہنے والے بھی مارے گئے عن السور برائی سے منع کرنے والے ترا من فا آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا لبی صنافت ان جو کچھ ان کی نفسوں نے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے ان اللہ علیہن کہ اللہ ان پر غصے ہوا وفی ہم خالدون اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی ان کے پہلے لوگوں کی وہ حالت تھی اور اب موجود لوگوں کی ان کی یہ حالت ہے جیسے ابن اشرف اور مدینے کے یہودی قبائل اور اسی طرح دوسرے افراد جب مسلمانوں کی دشمنی میں مکہ کے مشرقین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے لبے سما دت لحم ان یعنی ان سے دوستی قائم کر کے اہل کتاب نے مشرقوں اور منافقوں سے یاریاں لگا کے اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف جو تیاری کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان پر اللہ کا غضب ہوا اور آفرت میں بھی وہ دائمی عذاب کے مستحق قرار آئے ولاب اللہ وبی وما اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے اور جو کچھ نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے أَوْلِيَا تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے ولہ کن امن فاستون لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی رازا کردہ کتاب انجیل پر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 یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اگر یہ واقع سن اللہ پر ایمان لانے والے نبی پر ایمان لانے والے اور اللہ کی حادر کردہ کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے امن الدا ودین اشرح یقینا ایمان لانے والوں کے لیے آپ دشمنی کے اعتبار سے سب سے سخت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 یعنی جو نصارہ ہیں وہ یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے ذالک کا بھی یہ اس وجہ سے کہ میں ظالی کا بھی انستی سینا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کچھ علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور راہب ہیں وہ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے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 وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا علی کبھی ان اس وجہ سے کہ عیسائیوں میں علما ہیں عالم ہیں جن کو ابر کہا جاتا ہے اور روحبان ہیں راہ سارے دنیا یعنی کہ ان میں سے عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقع عیسیطلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے رشوت زیادہ قریب ہیں ان میں علم بھی ہے اور زہد یعنی دنیا سے بے رگبتی بھی پائی جاتی ہے پر دین مسیحی جو ہے عیسا اخصلاط اسلام کا دین وہ تو سارے کا سارا تھا ہی اف و درگزر کی تعلیم اس میں ابو و درگزر کی تعلیم تھی اور پھر علماء اور عبادت گزار اور ظاہر لوگ بھی ہیں جو تواد و اختیار کرتے ہیں یہودیوں کی طرح تکبر اور غرور میں مشکرہ نہیں ہوتے عیسائیوں کے اندر یہ رحمانیت کی بجا کرائے تھی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 کہ وہ آنسو بہاتی ہیں مِمَّا مم عَرَفُ مِنَ الْحَقُ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یقول انہ وہ کہتے ہیں ربنا آمنا خبتبنا معشاہ دین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمیں گواہی دینن والوں کے ساتھ لکھ لے اسے مراد نسارہ کے بو لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے عبایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے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 دبل اجر ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا سب تگ نام عائشہ تو یہ اللہ کی آیات سن کر ایک پیر کے دل پگھڑ جاتے ہیں آنسو ان کی آنکھوں سے نکل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہ واقعہ ہی یہ نبی رسول حق سچ ہے تو کہتے ہیں سب تغنام عائشہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی امت میں داخل فرما کے شہادت دینے والوں میں شامل کر لیں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 اب اس کو قبول نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جواز ہی کیا بچا ہے کہ ہم حق کو قبول نہ کریں اور اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہم نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا یقیناً ہمیں ایک توقع ہے یعنی ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے گا تو یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ شبولیت کی توقع اور سما نہ ہونا یہ تو سراسر جہالت ہے حق قبول کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی تما کرے اللَّهُ بِمَا قَالُ جَنَّاتٍ <الْأَنحَار> تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قور کے بدلے میں جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ آزادی کا اور نیچی کرنے والوں کی یہی جزا ہے ولدین بھی آیاتی نا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتنا کو جٹلایا وہ راہ کاب کا الجین یہی لوگ جہنم والے ہیں <سؤال>